پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کیجیے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو چنانچہ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر پھرے قالوا یا قومنا ان سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یهدی الیلی الحق و الیلی طریق مستقیم انہوں نے کہا اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسا کے بعد نازل کی گئی ہے وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں وہ حق کی طرف اور سراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے به لكم من من عذاب اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے وہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب سے پناہ دے گا اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکے گا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن نبي قادر ان يحيي الموتى على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير کیا انہوں نے دیکھا مطلب جانا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کی پیدا کرنے سے اکتایا نہیں اور وہ ان کے پیدا کرنے سے اکتایا نہیں اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے کیوں نہیں بلا شبہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّار اور جس دن اہل کفر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ دوزخ حق نہیں ہے تو وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے اللہ فرمائے گا اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو صبر تو اے نبی آپ صبر کریں جس طرح عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی عذاب طلب نہ کریں گویا کہ وہ کافر جس دن اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو سمجھیں گے کہ وہ تو دنیا میں دن کی بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے یہ تو پیغام پہنچا دینا ہے چنانچہ نا فرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ مکہ کے قریب نخلہ وادی میں پیش آیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جنوں کو اس وجہ سے تجسس تھا کہ آسمان کی خبروں اور ان کے درمیان رکاوٹیں حائل کر دی گئی ہیں اور آسمان سے ان پر شعلے برسائے جاتے ہیں ان سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے چنانچہ مشرق و مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتلایا بحالِ صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو انچاس صحیح بخاری میں بھی بعض باتوں کا تذکرہ ہے بحالِ صحیح حل بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انسٹھ بعض دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا بحالے فتح الباری ساتویں جلد صفحہ نمبر دو سو پندرہ اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تلاوت قرآن ختم ہو گئی پھر یہ جنہوں نے اپنی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اس سے قبل قرآن کریم کے متعلق بتلایا کہ یہ تورات کے بعد ایک اور آسمانی کتاب ہے جو سچے دین اور سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے پھر یہ ایمان لانے کے وہ فائدے بتلائے جو آخرت میں انہیں حاصل ہوں گے من ذنوبکم میں من, من تبعیز کے لیے ہے یعنی بعض گناہ ما فرما دے گا اور یہ وہ گناہ ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا کیونکہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ثواب وعقاب اور عوامر و نواہی میں جنات کے لیے بھی وہی حکم ہے جو انسانوں کے لیے ہے اس عمر میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف جنوں میں سے رسول بھیجے یا نہیں ظاہر آیات قرآنیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں کوئی رسول نہیں ہوا تمام انبیاء ورسول انسان ہی ہوئے ہیں سورہ یوسف آیتمبر ایک سو نو آپ سے پہلے بھی ہم بستیوں والوں سے مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب ہم وہی اتارا کرتے تھے سر فرقان آیت نمبر بیس ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے ان آیات قرآن سے واضح ہے کہ جتنے بھی رسول ہوئے وہ انسان تھے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے رسول تھے اور ہیں اسی طرح جنات کے رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اسی طرح جنات کے رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جیسا کہ قرآن کریم کے اس مقام سے ظاہر ہے پھر یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زمین کی وسعتوں میں اس طرح گم ہو جائے کہ اللہ کی گرفت میں نہ آ سکے پھر جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا لیں مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ خود اللہ کی گرفت سے بچنے پر قادر ہے نہ کسی دوسرے کی مدد سے ایسا ممکن ہے پھر رئی سے علم مراد ہے یعنی کیا انہوں نے نہیں جانا علم یہ یا علم یہ تفق کہ جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے جن کی وسعت وب کرانی کی انتہا نہیں ہے اور وہ ان کو بنا اور وہ ان کو بنا کر تھکا بھی نہیں کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا یقیناً کر سکتا ہے اسی لیے کہ وہ اہل کلنش قدیر کی صفت سے متصف ہے پھر وہاں اعتراف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قسم کھا کر اسے مقد کریں گے لیکن اس وقت کا یہ اعتراف بے فائدہ ہے کیونکہ مشاہدے کے بعد اعتراف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اعتراف نہیں تو کیا انکار کریں گے پھر اس لیے کہ جب ماننے کا وقت تھا اس وقت مانا نہیں یہ عذاب اسی کفر اور انکار کا بدلہ ہے جب اب تمہیں بھگتنا ہی بھگتنا ہے پھر یہ کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے پھر قیامت کا ہولناک عذاب دیکھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے ہی معلوم ہوگی جیسے دن کی صرف ایک گھڑی یہاں گزار کر گئے ہیں پھر یہ مبتدا محضوف کی خبر ہے بلغن یہ وہ نصیحت یا پیغام ہے جس کا پہنچانا تیرا کام ہے اس آیت میں بھی اہل ایمان کے لیے خوشخبری اور حوصلہ افزائی ہے کہ ہلاکت اخروی صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ کے نافرمان اور اس کی حدود پامال کرنے والے ہیں سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورۂ احقاف اور آغاز ہوتا ہے سور محمد کا تو سور محمد ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں اٹھتیس اور رکوع ہیں چار تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی امثالهم یہ اس لیے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی اور بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس کا دوسرا نام القتال بھی ہے پھر بعض نے اس سے مراد کفار قریش اور بعض نے اہل کتاب لیے ہیں لیکن یہ عام ہیں ان سمیت سارے ہی کفار اس میں داخل ہیں پھر اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کیں اللہ نے انہیں ناکام بنا دیا اور انہی پر ان کو الٹ دیا دوسرا مطلب ہے کہ ان میں جو بعض مکاری میں اخلاق پائے جاتے تھے مثلاً ثلا رحمی قیدیوں کو آزاد کرنا مہمان نوازی وغیرہ یا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت ان کا کوئی سلا انہیں آخرت میں نہیں ملے گا کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا ایمان میں اگرچہ وہیں محمدی یعنی قرآن پاک پر ایمان لانا بھی شامل ہے لیکن اس کی اہمیت اور شرف کو مزید واضح اور نمایاں کرنے کے لیے اس کا علیحدہ بھی ذکر فرما دیا پھر یعنی ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما دی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اسلام سے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو اکیس پھر بیم کے معنی امرہم شم حالہم یہ سب متقارب المعن ہیں مطلب ہے کہ انہیں معاشی سے بچا کر رشت و خیر کی راہ پر لگا دیا ایک مومن کے لیے اصلاح حال کی یہی سب سے بہتر صورت ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے ان کی حال درست کر دی کیونکہ ہر مومن کو مال ملتا بھی نہیں علاوہ محض دنیاوی مال اصلاح احوال کا یقینی ذریعہ بھی نہیں بلکہ اس سے فساد احوال کا زیادہ امکان ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت مال کو پسند نہیں فرمایا پھر وے یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے مبتدہ محضوف کی الامر ذلك یہ اشارہ ہے نوائیدوں اور وادوں کی طرف جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان ہوئے پھر تاکہ لوگ اس انجام سے بچیں جو کافروں کا مقدر ہے اور وہ راہ حق اپنائیں جس پر چل کر ایمان والے فوز و فلاح ابدی سے ہمکنار ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإذاَا لَيتُم الذيينَ كَفروا فَضَربْ رقابَ فإِذاَا لَِييتُم الذيينَ كَفروا فضَبْ رِقابِ حتىَ إذَا أَفْخَنتُمُهُم فَشُدُّوثاق فإذاَا إما مَنم بعد وَإَّا فِدَ أَن حتىَ تَضع الحَبُّ أَزارَارهاَا ذَلِكَ وَلَ يَشَاء واللَّ ل تَصرَ منِنْهُ وَ يَبلْلُ وَبعضَكُمْ ببع وََّذينَ قُتنوا فيِي سَبيل اللههِ فَلَ يُضِلَّ أَعْمالَم جب تم جہاد میں لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردنیں مارو چنانچہ جب تم جہاد میں ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردنیں مارو چنانچہ جب تم جہاد میں ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردنیں مارو حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو قیدیوں کو بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھ دو قیدیوں کو بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھ دو پھر یا تو اس کے بعد ان پر احسان کرنا ہے یا فدیہ مطلب تاوان لینا ہے حتیٰ کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے حکم یہی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا لیکن اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل مطلب شہید کیے گئے تو اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا سیہدیم سنیحبل وہ جلد ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا فہل اور وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو خوب پہچان کروا چکا ہے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 جب دونوں فریقوں کا ذکر کر دیا تو اب کافروں اور غیر معاہد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے قتل کرنے کی بجائے گردنیں مارنے کا حکم دیا کہ اس تعبیر میں کفار کے ساتھ غلزت و شدت کا زیادہ اظہار ہے بحال فتح القدیر پھر یعنی زوردار مارکہ آرائی اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے جو آدمی قابو میں آ جائیں انہیں قیدی بنا لو اور مضبوطی سے انہیں جکڑ کر رکھو تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں پھر منن کا مطلب ہے بغیر فدیہ لیے بطور احسان چھوڑ دینا اور فدا ان کا مطلب کچھ معاوضہ لے کر چھوڑنا ہے قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیا گیا جو صورت حالات کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو وہ اختیار کر لی جائے جو صورت حالات کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو وہ اختیار کر لی جائے پھر یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے یا مراد ہے کہ محارب دشمن شکست کھا کر یا صلاح کر کے ہتھیار رکھ دے یا اسلام غالب آ جائے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ صورت حال نہ ہو جائے کافروں کے ساتھ تمہاری مارکا آرائی جاری رہے گی جس میں تم انہیں قتل بھی کرو گے قیدیوں میں تمہیں مذکورہ دونوں باتوں کا اختیار ہے بعض کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے اور سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہیں ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں محکم ہے امام وقت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے کافروں کو قتل کرے یا قیدی بنائے اور قیدیوں کو چاہے بطور احسان چھوڑ دے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دے بہوال فتح القدیر پھر یا تم اسی طرح کرو افعل ولیق یا ویلک حکم الکفر پھر یعنی کافروں کو ہلاک کر کے یا یعنی انہیں عذاب میں مبتلا کر کے یعنی تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی پھر یعنی تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے تاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے اس کی راہ میں لڑنے والے کون ہیں تاکہ ان کو اجر و ثواب دے اور ان کے ہاتھوں سے کافروں کو ذلت و شکست سے دوچار کرے یعنی ان کا اجر و ثواب ضائع نہیں فرمائے گا پھر یعنی انہیں ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا پھر یعنی جسے وہ بغیر رہنمائی کے پہچان لیں گے اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو از خود ہی اپنے اپنے گھروں میں جا داخل ہوں گے اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک جنتی کو اپنی جنت والے گھر کے رستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 6535 پھر اللہ کی مدد کرنے سے مطلب اللہ کے دین کی مدد ہے کیونکہ وہ اسباب کے مطابق اپنے دین کی مدد اپنے مومن بندوں کے ذریعے سے ہی کرتا ہے یہ مومن بندے اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ و دعوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے یعنی انہیں کافروں پر فتح و غلبہ عطا کرتا ہے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور قرون اولا کے مسلمانوں کی روشن تاریخ ہے وہ دین کے ہو گئے تھے تو اللہ بھی ان کا ہو گیا تھا انہوں نے دین کو غالب کیا تو اللہ نے انہیں بھی دنیا پر غالب فرما دیا جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ حج آیت نمبر چالیس اور اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے پھر یعنی لڑائی کے وقت تسبیت اقدام یہ عبارت ہے میدان جنگ میں امداد اور معاونت سے بعض کہتے ہیں اسلام یا پل سرات اسلام یا پل سورات پر ثابت قدم رکھے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لئے ہلاکت ہے اور وہ اللہ ان کے آمال زائے کر دے گا اور وہ اللہ ان کے آمال زائے کر دے گا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی پھر اس نے بھی ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے۔ افلم يسيروا في فی الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں ذلك یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے اور بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکنون کما تأکنوا الانعام كَمَا الْأَنْعَامُ <لَهُم> بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ یوں بے فکر یا بے فکرے ہو کر کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے کہ اور کتنی ہی بستیاں کہ وہ آپ کی اس بستی مطلب مکہ سے جس کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا ہے کہیں زیادہ طاقتور تھی ہم نے انہیں ہلاک کر دیا پھر کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا افمن كان کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کی بدملی پرکشش بنا دی گئی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی قرآن اور ایمان کو انہوں نے ناپسند کیا پھر اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو صورتً اعمالِ خیر ہیں لیکن عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان, ان پر اللہ کے ہاں ان پر اجر و ثواب نہیں ملے گا پھر جن کے بہت سے آثار ان کے علاقوں میں موجود ہیں نزول قرآن کے وقت بعض تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے اس لیے انہیں چل پھر کر ان کے عبرت ناک انجام دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ شاید ان کو دیکھ کر ہی یہ ایمان لے آئیں پھر یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کفر سے بعض نہ آئے تو تمہارے لیے بھی ایسے ہی سزا ہو سکتی ہے اور گزشتہ کافر قوموں کی ہلاکت کی طرح تمہیں بھی ہلاکت سے دوچار کیا جا سکتا ہے پھر چنانچہ جنگ عہد میں کافروں کے نعروں کے جواب میں مسلمانوں نے جو نعرے بلند کیے مثلاً اعلو حبل الو حبل مطلب ہبل بوت کی جے کے جواب میں اللہ اعلی و اجل کافروں کے انہی نعروں میں سے ایک نعرے لََ ولاغ لکم کے جواب میں مسلمانوں کا نعرہ تھا اللہ ولاملا بوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار تریالیس مطلب اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا کوئی مددگار نہیں پھر یعنی جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا یہی حال کافروں کا ہے ان کا مقصد زندگی بھی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں اس سے ضمنً و اشارتاً کھڑے کھڑے کھانے کی اس عادت کی ممانعت کا بھی اس بات ہوتا ہے جس کا آج کل دعوتوں میں عام رواج ہے کیونکہ اس میں بھی جانوروں سے مشابہت ہے جسے کافروں کا شیوا بتلایا گیا ہے اس لیے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے کی اس عادت سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے پھر برے کام سے مراد شرک و ماسیت ہے مطلب وہی ہے جو پہلے بھی متعدد جگہ گزر چکا ہے کہ مومن و کافر مشرک و معاہد اور نیکوکار و بدوکار اور نیکوکار و بد کار برابر نہیں ہو سکتے ایک کے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب اور جنت کی نعمتیں ہیں جبکہ دوسرے کے لیے جہنم کا ہولناک عذاب اگلی آیت میں دونوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے پہلے اس جنت کی خوبیاں اور محاسن جس کا وعدہ متقین سے ہے و اللہ علی نبین محمد و صحب اجمعین